نصب دیتے ہیں یعنی اس ان کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے ان کے بعد متصل اس پر نصب ہوتی ہے اس پر زبر ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو خبر ہوا کرتی ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل ہوتی ہے آ, جیسے وہ مرفو پہلے تھی ویسے کہ ویسے مرفو بعد میں بھی ہوتی ہے اصل کلام کے اندر تو مبتدا اور خبر ہے کہ مبتدا بھی مرفو خبر بھی مرفو لیکن یہاں پر کیا ہو گیا کہ خبر تو اپنی جگہ پر مرفو رہی ہے لیکن مبتدا کو حروف مشبہ بالفیل نے کیا کر دیا ہے تبدیل کر کے مرفوز ہے منصوب بنا دیا ہے اور یہ ان میں کیا کیا ہے عمل کیا ہے حروف مشبہ بالفعل نے باقی اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں خبر کو رفا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو خبر ہوتی ہے اس کو خبر نہ کہتے ہیں اچھا باقی انہوں نے کہا ہے کہ ان کا حکم کیا ہوگا کہ خبر کا حکم خبر کا حکم کہتے ہیں کہ جس طرح مبتدا اور خبر میں ہوتا ہے مبتدا کی جو خبر ہوتی ہے وہی حکم یہاں پر روف مشبہ بلفیل کی خبر کا بھی ہوگا کہ جہاں پر وہ مفرد ہوگی تو اس طرح یہاں پر بھی خبر مفرد ہوتی جہاں پر جملہ اگر مبتدا اور خبر میں خبر جملہ ہو رہی تھی تو ہم نے کیا پڑا تھا کہ اس کے اندر ایک عائد کا ہونا ضروری ہے ضمیر کا ہونا ضروری ہے تو اس طرح یہاں پر بھی اگر خبر روح مشبہ کی خبر اگر جملہ ہو پھر اس کے اندر بھی عائد کا ہونا ضروری ہوگا غرض بتانا یہ چاہتے ہیں آپ کو کہ جو جو احکام خبر کے مبتدا اور خبر والی صورت میں تھے تو وہی وہی احکام خبر کے یہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا مفرد جملہ ہونے میں مفرد ہوگی یا جملہ ہوگی معرفہ ہوگی یا نقر ہوگی وغیرہ وغیرہ تمام صورت جو مبتدا اور خبر کے اندر تھی وہ یہاں پر نہیں وہ تو وہ تو مرفو ہی ہے نا خبر جس طرح پہلے مرفوع تھی وہ تو اب بھی مرفو ہی ہوگی میں نے کہا کہ یہ صرف اور صرف عمل کرتے ہیں تو کس چیز میں مبتدا میں کہ مبتدا ویسے مرفوع ہوتی تھی لیکن اب یہاں پر اس کو کیا کر دیتے مبتدا کا نام بھی تبدیل کر کے اسم رکھ لیتے ہیں اس میں انا اور اس میں اننا کہ دیتے ہیں اور اس کو کیا کر دیتے ہیں رفع سے کیا کر دیتے ہیں نصب میں تبدیل کر دیتے ہیں منسوب بنا دیتے ہیں کہ جہاں پر پہلے پیش آ رہی تھی ضمہ آ رہا تھا اب وہاں پر کیا ہے زبر یعنی پتہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا اچھا پھر آخر میں کہا ہے کہ ایک پھر جب یہ کہ اس کی جو خبر ہے وہ مبتدا کی طرح ہے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے اندر تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خبر کبھی مقدم ہو جاتی ہے مبتدا مؤخر ہوتی ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہونا چاہیے حالانکہ پھر آپ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ اس کی خبر کو کیا کیا جائے اس پر مقدم کیا جائے ٹھیک ہے نا اس میں انا روح مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے اس کو اس کے حسم پر مقدم نہیں کر سکتے ہیں صرف ایک صورت ہے مقدم کرنے کی مطابق کے جائبے اس کا کیا ہو ظرف ہو خبر کیا ہو اس میں ظرف ہو ٹھیک ہے نا جیسے ہم ظرف مستقر خبر بناتے ہیں ٹھیک ہے اگر خبر ظرف ہو تو پھر مقدم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی صورت میں خبر مقدم نہیں ہوگی اس میں انا کہ قسم پر یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہے اس سے پہلے خبر نہیں ہوگی ورنہ عام طور پر خبر کیا ہو جاتی ہے کبھی مبتدا پر ویسے بھی مقدم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فرق بیان کیا ہے وہ کیوں اس لیے کہ اسماعی ضرور جو ہوتے ہیں جو ضرف جو ہوتا ہے اس میں وسعت ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو مقدم کر سکتے ہیں باقی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے دیکھیں خبر ان ہیں خوات کی جمع ہے بہن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے, اس کے اشباہ جو ہیں ائی اشباہ ہو انا اور اس کے مثل جو اور ہیں انا ہے کا انا لئیتا نا اللہ ٹھیک ہے جی <تصفح> کہتے الحروف یہ, یہ جو حروف ہیں علی اول خبر مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اب فتن سے بل مبتدا کو کیا کر دیتے ہیں نصب دے دیتے ہیں عجیب سی بات ہوگی کہ مبتدا تو ہم نے پڑا کہ مرفوات میں سے مبتدا الخبر تو یہ نصب کیسے تو کہتے ہیں کہ اس کو وہ یوسما اسم انا اس کا نام رکھا جاتا ہے ان کا اسم انا ٹھیک ہے جس کا نام مبتدا کا نام اچھا جی وہ طرف اور یہ جو حروف ہیں یہ خبر رفع دیتے ہیں خبر کو یوسما اسم ان اور طرف او یہ جو طرف منس کی رسیح ہے اس کی طرف اچھا اسی طرح یوسما کی بھی خبر انا اور اس کو نام کیا رکھا جاتا ہے ان کی خبر فخبر انا وسندا ان حروف کا داخل ہو جانے کے بعد یہ کیا ہو جاتی ہے مسند ہوتی ہے تو ویسے پہلے سے مسند جیسے ان کامان وہ خبر کا حکم فی کو ہی مفردن مفرد ہونے میں او او او جملہ ہونے ہونے ہونے میں او ہونے میں میں معرفہ نکرہ ان تمام صورتوں میں کا حکم خبر اے مبتدا کی خبر کی طرح ہے یعنی جو جو احکام خبر کے پہلے چل رہے تھے کہ مبتدا خبر کے کب مفرد ہوگی کب جملہ ہوگی اگر جملہ ہوگی تو کیا شرائط ہیں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر خبر جملہ ہو تو اس کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف تو یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا ولا یوز البتہ ایک فرق ہے وہ کون سا کہتے ہیں ولا یوزو تقدیم و اخبار کی جو خبریں ہیں حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہوگی اس کا مقدم کرنا جائز نہیں اعلی عصما ان کے اسماء پر ٹھیک ہے ورنہ کیا ہے خبر مقتضا پر مقدم ہو سکتی تھی لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کیوں اچھا اللہ ادا کا نذر فن اللہ ادا کا مگر یہ کہ جب یہ ظرف ہو کیا چیز ظرف ہو خبر خبر جب ظرف ہو تو پھر وہ مقدم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی اچھا نفو ان نفیدار زیدن جیسے ان نفدار زیدن اب فد دار ضرف مستقر خبر ہے ٹھیک ہے ضرف ہے یہ ضرف خبر تو اس لیے اس کے اندر وہ ہے تو اب خبر مقدم ہو سکتی ہے زیدن اب یہ اس میں انا ہے اور مؤخر ہے یہ مجال التوسع توس الظروف اس لیے کہ یہ مجال التوسع توسع سات گنجائش کہ کہتے ہیں ظروف کے اندر گنجائش ہونے کی وجہ سے اب یہ بات کہ اس کی خبر جو ہے وہ مقدم کیوں نہیں ہو سکتی ہے سب پر کہتے ہیں کہ ان کا جو عمل ہوتا ہے حروف مشبہ بالفعل کا یہ ضعیف ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے یعنی اگر بالکل ان کے قریب اسم لگا ہوا ہوگا اس میں تو عمل کر لیں گے لیکن تھوڑا سا دور چلا جائے گا ان کا معمول تو پھر عمل نہیں کر سکیں گے کمزور ہوں گے بیچ میں اگر, اگر خبر آ جائے گی اسم دور چلا جائے گا, تو یہ پھر عمل نہیں کر سکتے ضعیف ان کا عمل کیا ہوتا ہے ضعیف ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ فاصلے کو برداشت نہیں کر سکتے البتہ اگر کیا آ جائے ظرف آ جائے خبر ظرف ہو تو پھر ان کا عمل بھی چل سکتے ہیں آخر تک اس لیے کہ ضرور کے کیا کے ہے توسع اور گنجائش ہوتی ہے جی کوئی ایسی خاص بات نہیں حروف مشبہ بالفعل ہیں جسم کو کیا ہے نصب دیتے ہیں خبر کو رفع دیتے ہیں بس اتنی سی بات ہے عبارت کو پھر سے دیکھ لیجئے خبر اننا و خواتح وا ولعل انا الحروف ولاح على فہاز والخبر فتنسب اے وخبر اسم و فترفع الخبر ويسمى خبر إن فخبر إن هو المستد بعد دخولها نحو إن زيدا قائم فحكمه في كونه مفردا او جملة او معرفة او ناكرة كحكم خبر المبتدأ ولا يجود تقديم اخبارها على أسمائها إلا إلا كان ظرفا نحو إن في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف جي آخر بعد سمشه جی رول نمبر تین فخبر انا فخبرو ٹھیک ہے فخبرو فخابرو والمسند بعد مسنداد ٹھیک ہے وہ بات پہلے سے وہ یو خبر ان وہ بات وہاں پر مکمل ہوگی پھر اس کے بعد المسند ترجمہ کر دو اچھا المسند بعد بادحا کہتے ہیں اننا پس اننا کی خبر هو المسند وہ مسند ہوتی ہے بعد دولا ان حروف کے داخل ہو جانے کے بعد نحو ان زیدن قائم جیسے ان زیدن قائم یہ ایک مثال ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شعد کھڑا ہے ٹھیک ہے وہ حکم ہو فی کو مفردن اور خبر کا حکم فی کو اس بات میں مفردن, مفردن مفرد ہونے میں او جملتن یا جملہ ہونے میں او معرفتن یا معرفہ ہونے میں او نکرتن یا نکرہ ہونے میں کا حکم خبر اے مبتدا کی خبر کی طرح ہے ٹھیک ہے چلیے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے مجمع حامی و ناصر ہوں الحمد للہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ